نمبر چھ بال اور ناخن نہ کٹوانا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے بال اور ناخن نہ کاٹے حضرتمِ سلما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ قربانی ذبح ہو جانے تک اپنے بال اور ناخن نہ نا کاٹے فائدہ اس حکم کو بعض حضرات مستحب بعض حضرات نے مستحب جبکہ بعض نے واجب کہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب اہتمام سے اس پر عمل کریں